السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیاسکس کا مرکز رحمانیہ مسجد بہاؤالدین کراچی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هادی له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 اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا قال انما يتقبل بلو اللہ من لا علم لنا قربانی اس کے مسائل اور اس کی اہمیت سے متعلق گفتگو کے لیے مجھے دعوت دی گئی ہے سوت المائدہ کی ایک آیت کریمہ جس میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانیوں کا ذکر ہے ابتدا میں میں نے تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں اختصار کے ساتھ قربانی کی ابتدا پھر قربانی کی اہمیت قربانی کی اصل روح کیا ہے مختصر وقت میں میں بیان کر سکوں اللہ تعالی مجھے آسان اور صاف ستھرے الفاظ میں بیان کرنے اور سمجھانے کی آپ تمام احباب کو توجہ سے سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے قربانی کا لفظ اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اثار و قربانی اثار کے معنی ہوتے ہیں کسی اور کو ترجیح دینا اور قربانی اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو گویا کسی جگہ پیچھے کر دینا کسی اور کو آگے کرنا یہ قربانی ہے شریعت کی اصطلاح میں یہ لفظ قربانی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کوئی ایسا عمل جس سے اللہ کی قربت حاصل ہو جائے ایسی نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضامندی اللہ کی قربت میسر آ جائے تو اس اعتبار سے ہر نیک کی قربانی ہے。ہر نیک عمل اللہ کی قربت کا باعث اور ذریعہ ہے لیکن شریعت کی اصطلاح میں ایک خاص عمل کو قربانی کہا گیا اور وہ ہے جس کی تعریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھی گئی کہ اس کی حقیقت کیا ہے ماں حاضلیہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قربانی کی حقیقت کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا سنت و ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی سنت ہے یعنی ان کا ایک انداز اور طریقہ جو اللہ کو پسند آ گیا اور امت میں باقی رکھا قیامت تک اس سنت ابراہیم کو تازہ کرتے ہوئے لوگ جانوروں کو قربان کرتے ہیں ایک تو ہے اس کی ابتدا کہ اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کیا گیا یا کوئی بھی اللہ کے نام پر کچھ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے یہ قربانیاں پیش کی تھی حابیل اور قابیل یہ دو بھائی تھے جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو سورہ معاہدہ کی آیت میں نے تلاوت کی ہے کیا قربانی پیش کی تھی اور کیا وجہ تھی کس بنیاد پر قربانی پیش کی اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں لیکن کوئی صحیح اور واضح حدیث سے پتہ نہیں چلتا کہ یہی عمل تھا جس کی وجہ سے قربانی پیش کی ایسی روایتیں جس کی تصدیق یا تکزیب نہیں کی جا سکتی لیکن بہرحال دونوں نے کسی ایک مقصد کے لیے کہ یہ چیز مجھے ملے یا یہ کہ ویسے ہی اللہ کی خوشنودی ندی کے لیے قربانی کی تو دونوں میں سے جو بڑا بھائی تھا کابل اس کی قربانی رد ہو گئی قبول نہیں ہوئی اور دوسرا بھائی چھوٹا تھا حابیل اس کی قربانی اللہ کے قبول ہو گئی ہم اور آپ بھی قربانی کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری قربانی قبول ہو گئی یا رد ہو گئی یا فلاں شخص کی قربانی بڑی مہنگی ہے اس لیے رد ہو گئی کہ اس نے ریا نمود دکھاوا ہوگا کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن اس شریعت سے پہلے تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت پر راز رکھا ہوا ہے پردہ ڈال دیا ہے پہلے جب کوئی قربانی کرنا چاہتا کوئی صدقہ خیرات نکالنا چاہتا بلکہ جہاد میں شریک ہو کر مال غنیمت جمع کرتے اس وقت تک وہ مال جب تک آگ آ کر جلانا دے اور اللہ کے قبول نہ ہو جائے اس وقت تک کسی ایک شخص کی بھی رہائی نہیں ہوتی تھی سیب خالی کے حدیث ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء میں سے ایک پیغمبر کا تذکرہ کیا فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے لیے اپنی امت کو لے کر نکلے جب ایک دشمن کے بالمقابل پہنچے تو سورج غروب ہونے والا تھا تھوڑی دیر باقی تھی تو اس پیغمبر نے سورج کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے میں بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا ہوں اللہ سے دعا کی کہ اللہ جب تک ہم فتح حاصل نہ کر لیں سورج غروب نہ ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو وہی روک دیا یہ تو صحیح واقعہ ہے لیکن لوگ اس کی جگہ مصنوعی واقعات کا سہارا لیتے ہیں کہتے ہیں ایک دفعہ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان نہیں دی تو صبح ہی نہیں ہوئی یہ قوال حضرات جو ہے نا ایسی جھوٹی جھوٹی باتیں مشہور کر دیتے ہیں یہ تو ایک پیغمبر کا واقعہ ہے انہوں نے دعا کی اللہ نے دعا سن لی اسے معجزات کہتے ہیں سورج ٹھہر گیا اور پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ ہمارے ساتھ وہ شخص ہرگز شریک نہ ہو جس کا دل کہیں لگا ہوا ہے کسی کام کے ساتھ جڑا ہوا ہے مثلا کسی کی شادی ہو گئی رخصت ہی نہیں ہوئی وہ ہمارے ساتھ نہ آئے وہ جائے اپنی بیوی کو رخصت کر کے لائے اس کا دل تو وہاں ہوگا کسی شخص نے گھر بنایا چھت باقی ہے وہ اسی انتظار میں کہ میں واپس آ کے اپنا گھر مکمل وہ ہمارے ساتھ نہ آئے ایسے لوگ جو پوری یکسوئی کے ساتھ چنانچہ پھر سب نے انتہائی دلیری کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اللہ نے فتح طا فرمائی مال غنیمت جمع کر دیا گیا آسمان سے آگ آتی اور جلا دیتی تو سمجھتے کہ یہ قبول ہو گیا اللہ کے یہاں آسمان سے آگ آئی اور کچھ اوپر رک گئی اس مال غنیمت کے ڈھیر کو اس نے جلایا نہیں اللہ کے یہاں یہ غنیمت کا مال قبول نہیں ہوا تو پیغمبر نے اعلان کیا کہ لوگوں میں سے کسی نے خیالت کیے چنانچہ پیغمبر نے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد میرے ہاتھ پر بیعت کرے جب قبیلے کے ایک ایک فرد نے بیعت کی تو ایک قبیلے کا فرد تھا جس کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ پر چپک گیا انہوں نے کہا تم, تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے اپنے قبیلے کے سارے لوگوں کو بلا لو چنانچہ تمام لوگ آ ایک ایک فرد سے ایک انہوں نے بیٹھ لی تو دو آدمیوں کے ہاتھ چپک گئے انہوں نے کہا تم دونوں نے خیانت کی انہوں نے کہا جی ہاں مال غنیمت میں سے گائے کے سر کے برابر سونا انہوں نے چھپا لیا تھا وہ لا کر ڈالا گیا پھر آگ نے مال غنیمت کو جلا دیا اس واقعے سے جو پتا چلا کہ اس دور میں جب قربانی کی جاتی تھی صدقہ دیا جاتا تھا یا مال غنیمت حاصل ہوتا اور جمع کیا جاتا تو ذر برابر کوئی خیانت نہیں کر سکتا تھا اگر قربانی قبول نہیں ہوتی تو سب کے سامنے شرمندگی ہوتی اسے اپنی اصلاح کرنی ہوتی تھی کہ تمہارا مال تو ایسے ہی پڑا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ نے یہ احسان فرمایا آسانی فرما دی کہ ہم اگر ایک مرتبہ ہماری نیت میں کوئی فطور ہے قربانی نہیں ہو سکی صحیح جیسے ہونی چاہیے تو اگلی دفعہ درست کر لیں اور پوری زندگی کوئی اپنی اصلاح نہ کرے تو آخرت میں پشتائے گا تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے بھی قربانی کی اس قربانی میں ایک کی جو قربانی قبول نہیں ہوئی وہ اپنے بھائی سے حسد کرنے لگا مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو یہ قربانی کی عدم قبولیت کی وجہ یہی تھی کہ وہ انام مبتلا تھا کہ میں بڑا ہوں میں حقدار ہوں جس چیز میں اختلاف تھا وہ مجھے ملنی چاہیے تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا کہ جھگڑو مت دونوں قربانی کر دو اللہ کے نام پر قربانی پیش کرو جس کی قربانی قبول ہو جائے اسے یہ چیز ملے گی جیسا کہ مفسین کہتے ہیں آدم علیہ السلام تو کے ہاں ابتدا میں ایک گود میں ایک حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی ولادت ہوتی تھی زمین پر اور کوئی قبیلہ کوئی خاندان تھے ہی نہیں ایک ہی فرد آدم ایک ہی عورت ہوا اور ان کی یہاں اولاد ہوتی تو دوسری گود میں دوسرے حمل میں جب بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تو ان کی شادی پہلے والے بیٹے بیٹیوں سے ہو جاتی تھی تو کابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت تھی اچھی تھی شکل و صورت میں اللہ نے رکھا ہے رنگ میں ناک نقشے میں تو में کہنے لگا میں اپنی بہن سے خود شادی کروں گا یہ زیادہ اچھی ہے تمہاری بہن سے میں کیوں کروں حابل نے کہا یہ تو اللہ کا قانون ہے آدم علیہ السلام نے سمجھا اللہ کا نظام ہے انہیں کہا نہیں کہا اچھا چلو قربانی پیش کر دو تو قربانی پیش کی بہرحال اس واقعے کی وجہ سے یا کسی اور واقعے کی وجہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے دو بیٹوں کا تذکرہ ان کے سامنے کیجیے ان کو بتائیے آدم کے دو بیٹے تھے آدم بالحق سچ اور صحیح واقعہ یہ ہے کہ قربا قربانیاں پیش کی, فتقبل من ایک کی قربانی قبول ہو گئی آسمان سے آگ آئی اس کو جلا دیا وہ قبول ہو گئی وہ لم تک قبل من الآر اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی رد ہو گئی کالل حقلک اسلح کرنے کے بجائے اس نے اپنے بھائی پر اپنا غصہ اتارا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا میری قربانی رد ہو گئی تیری قربانی قبول ہو گئی میں تجھے قتل کر دوں گا تو یہ نہیں چھوڑوں گا کہتے زمین پر سب سے پہلا قتل یہی تھا اور وجہ کیا تھی کہ اسے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اپنے بھائی پر غصہ اتار رہا ہے اگر کوئی کہے آپ میں خامی ہے اچھا تم بڑے پارسا ہو اب میں تم کو نہیں چھوڑوں گا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اگر کمی کوتاہی کی نشاندہی کر دی جائے تو کہنا جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر جزا خیرا فرمائے میں اپنی اصلاح کر لیتا ہوں اس کے بجائے دوسرے سے بغض، اناد، حسد کینہ بلکہ لڑائی جھگڑا اس پر تہمت الزام تراشی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال جب قربانی رد ہو گئی تو کابل نے اپنے بھائی کو مارنے کا پکا ارادہ کر لیا منصوبے کرنے لگا پروگرام بنانے لگا کیا کیا اس نے کوئی تیز نوک دار پتھر یا کوئی چیز اٹھائی اس سے پہلے نہ تو کوئی انسان قتل ہوا تھا نہ کوئی انسان مرا تھا اب تک کسی کی موت بھی نہیں آئی تھی تو جب وہ حملہ کرنے لگا تو کابل ماننا چاہتا تھا اور حابل نے کیا کہا اب اسمی و اس میں فتک بنار تو میرے مارنے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے مجھ پر تو حملہ کر میں تجھے نہیں ماروں گا میں تجھ پر حملہ نہیں کروں گا میں تو چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کا بوجھ بھی اور تیرے گناہ کا بوجھ بھی سب تیرے ذمے ہو تہنم میں میں تو صبر کروں گا جبکہ حدیث ایک اور ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا القاتل والمقتول مقتول النار قتل کرنے والا بھی جہنم میں جسے مار دیا گیا وہ بھی جہنم میں صحابہ نے پوچھا کہ قاتل جہنم میں جائے گا ایک تو بات سمجھ میں آتی ہے اس نے جرم کیا مقتول جہنم میں کیوں جائے گا فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ کر کے لڑنے کے لیے آیا تھا داو اس کا چل گیا اگر اس کا داو چلتا تو وہ مقتول ہوتا اس کا داو چل گیا یہ مقتول ہے تو قاتل و مقتول جہنم میں جائیں گے لیکن حابیل قاتل کے طور پر آیا ہی نہیں تبھی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آدم کے بہت اچھے بیٹے جیسے بن جاؤ جس نے کہا تھا یہ الفاظ جس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں نہیں ماروں گا تمہیں اگر تم مجھ پر حملہ کرنا چاہو تو کر لو تم مجھے مارو میں نہیں ماروں گا اور جس نے قتل کیا جس نے مارا آپ نے فرمایا قیامت تک زمین پر جتنے ناحق قتل ہوں گے اس قتل کرنے والے کو گناہ ملے گا ساتھ ساتھ قاتل اول آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو بھی گناہ ملتا ہی رہے گا لے اول من منسل القتل اس لیے کہ اس نے قتل کی ابتدا کی تھی ہو چکا جو کرنا تھا اس نے حملہ کیا اور اپنے بھائی کو زخمی کیا لہو لہان ہوا اس کی جان نکل گئی اب وہ بیچارہ مقتول جو ہے لاش ہے اب وہ کچھ نہیں کر سکتا اب اس مارنے والے کو شرمندگی ہوئی کنو اسے اٹھاتا کندھے پہ رکھتا کبھی ادھر رکھتا کبھی ادھر رکھتا لے لے گھوم رہا تھا اب اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اس کا کروں کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوارى سوء اخيه قال يا ويلتا اجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوارى سوء اخي فاصبح من النادمين آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کے واقعے میں جس نے قتل کیا اللہ نے فرمایا اس کی عقل سلب ہو گئی گناہ کرنے پر انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اللہ کی نافرمانی سے قوت حافظہ اور اسی طرح سے عقل و شعور یہ کم ہوتا ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے وہ لاش کو لے لئے گھوم رہا تھا کہ کروں تو کیا کروں اس کو کیسے ٹھکانے لگاؤں کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اللہ نے کبے کو بھیج دیا کبوے نے دوسرے کبے کو مار دیا جب کوا مر گیا تو یہ مارنے والے کبے نے زمین کھود کر کبے کو ڈالا گڑے میں اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگا تو وہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس یا ویلتا اعجزت حاضل غراب میں اس کبے جتنی عقل بھی نہیں رکھتا فاس باہمن الدمن بڑا شرمندہ ہوا تو آدم علیہ السلاۃ والسلام کے ایک بیٹے کی قربانی رد ہو گئی گناہ پر گناہ یعنی ایک تو قربانی رد ہو گئی توبہ کرنا چاہیے معافی مانگنی چاہیے اس کے بجائے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو آج بھی ہمیں اہم جو سبق ملا کہ آدم علیہ السلاۃ وسلام کے اس بیٹے نے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اور دوسرے بھائی نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا تو اس نے کہا کہ اصل ایک وجہ ہے تمہاری قربانی نہ قبول ہونے کی اور میری قربانی کی قبول ہونے کی ایک وجہ ہے انما یتقبل اللہ, اللہ تعالی تو متقین کے عمل کو قبول فرماتا ہے تقوی کی کمی اللہ کا ڈر اور خوف دل میں لاؤ اس کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرو اللہ قبول فرمائے گا یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح سے تقوی کی ایک بلند ترین مثال ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر جناب ابراہیم خلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا ایک تو کوئی فرشتہ آ کر حکم دیتا انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں وہ سمجھے کہ اللہ تعالی مجھ سے قربانی چاہتا ہے کچھ جانور ذبا کر دیے پھر خواب دیکھا پھر خواب دیکھا بچہ بھی اکلوتا بڑھاپے کا سہارا اور ابھی نابالغ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ابراہیم علیہ سراۃۃ وسلام اپنے لخت جگر اسماعیل کو لے کر میدان کی طرف نکلتے ہیں وہ بے آب و گیا زمین جہاں اب بیت اللہ ہے جہاں اب مکت المکرمہ ہے وہاں انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو پہلے چھوڑ دیا تھا اور بچہ اب تھوڑا سا چلنے دوڑنے کے قابل ہوا تو اللہ کا یہ حکم آ گیا آزمائشیں ہی آزمائشیں جناب ابراہیم علیہ وسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو رفعت عطا فرمائی جو عظمت عطا فرمائی وہ آزمائشوں میں کامیابی کی بنیاد پر ان کی زندگی جب اتلا و امتحان سے تعبیر ہے قدم قدم پر آزمایا گیا اور ہر امتحان میں ابراہیم ثابت قدم رہے خلیل اللہ کے منصب پر فائز ہوئے امت کے لیے امام اور پیشوا منتخب ہو گئے ابراہیم ربو کلیم تل فتم کال ان کل نا سی امام جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند موقعوں پر آزمایا چند کلمات سے آزمایا چند کاموں میں امتحان لیا فم تو جناب ابراہیم علیہ صلاحت وسلام نے ان تمام کاموں کو پورا کر دکھایا جو اللہ نے حکم دیا تھا تو اللہ نے بشارت دی کہ ابراہیم ان نجائل کلّہ سے امام میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا اور امام منتخب کرتا ہوں امام ہم نہیں بناتے اللہ بناتا ہے آج کتنی بڑی نادانی ہے کہ لوگ اپنے ہی جیسے انسان میں سے کسی کہتے ہیں ہمارا یہ امام ہے اور اس کے پیچھے اپنی ساری نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں ہمارے امام نے کہا کیا کہتے ہیں میرا امام تو فلاں ہے میرا امام فلاں ہے امام اللہ بناتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میں امت کے لیے تم کو پیشوا منتخب کرتا ہوں تو جناب ابراہیم فرماتے ہیں کال او مین اللہ اور میری اولاد میں سے فرمایا لا ينالو عهد الظالمين میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے جو اس کے حقدار ہوں گے مستحق ہوں گے ان کے لیے بھی وعدہ ہے چنانچہ ابراہیم علیہ کے بعد یہ امامت یہ پیشوائی یہ نبوت یہ سلسلہ اللہ تعالی نے انہیں میں رکھا منحصر کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں چنانچہ ان کے بیٹے ہیں یہ اسماعیل ان کی اولاد سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ امامت اور پیشوائی کا سلسلہ ختم ہوا دوسرے بیٹے اسحاق ہیں ان کے بیٹے یاقوب ہیں ان کے بیٹے یوسف ہیں اور اسی یاقوب علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے سب نے مریم آئے یہ ایک سلسلہ اسحاق سے اور ان کے بیٹے یعقوب سے اور دوسرا سلسلہ جناب اسماعیل علیہ السلط وسلم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام اور پیشوا اللہ منتخب کرتا ہے کہتے ہیں آپ بھی تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام بخاری امام فنا کہتے ہیں ہم امام کے دو معنی ہیں ایک امام جس کے معنی ہیں اپنی عبادات اور معاملات میں ہمارے لیے وہ نمونہ ہیں یہ منصب اللہ مقرر کرتا ہے اور ایک امام استاد کے معنی میں ماہر کے معنی میں کسی فن میں زیادہ صلاحیت رکھنے والے ہم کہتے ہیں امام بخاری فن حدیث کے ماہر ہیں امام ابن کثیر فن تفسیر کے ماہر ہیں امام فلاں مختلف فنون کے تو لفظ امام اس معنی میں کہنے سے ہم نے اپنے آپ کو پابند نہیں کیا کہ اس پیشبہ اور امام کو اپنے لیے ایسا ہی مختدا مان لیا ہے جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشہ مق... اللہ نے منتخب کیا ہے بہرحال نے آزمایا بچپن میں آزمایا جوانی میں آزمایا بڑھاپے میں آزمایا بچپن کی آزمائش کہ چاروں طرف شرک باپ بھی شرک کرتا ہے بلکہ بت بناتا ہے اور بتوں کو بیچتا بھی ہے بتوں کی عبادت بھی کرتا ہے وہ وسین کہتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام وسلام تو انبیاء کو اللہ بچپن سے ہی شرک سے محفوظ رکھتا ہے تو ماں سے پوچھتے ہیں کہ امی میرا رب کون ہے ماں نے بچہ سمجھ کر بچپنے والا جواب دیا بچے کو جواب دیا جاتا ہے نا تو بچے کی صلاحیت کے مطابق تو ماں نے کہا پالنے والا تو رب میں ہی ہوں یعنی ماں پال رہی ہے بچے کو کہنے اچھا تم میری رب ہو تو تمہارا رب کون ہے ماں نے پھر بچپنے جیسا بچے کو سمجھانے کا جواب دیا کہ میرا رب تمہارا باپ ہے عورت کا سرپرست شوہر ہوتا ہے نا پھر پوچھنے لگے اچھا تو پھر میرے باپ کا رب کون ہے فرمایا تسلی دینے کے لیے نمرود لگا اچھا اور نمرود کا رب کون ہے ماں نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا خبردار باہر نکل کے ایسی بات نہ کرنا اسی سوچ و فکر میں ابراہیم علیہ السلام ہے آسمان پہ ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا پلم رات کی تاریخی چھا گئی ستارہ نے ہوا ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا تو فرمایا ماں نے مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا ہے لگتا ہے میرا رب یہ ہے پھر ستارہ غروب ہو گیا کیا لگے مغلوب کو میں پسند نہیں کرتا رب تو وہ جو سب پہ حاوی اور غالب ہو کوئی قوت ہے جو ستارے پر بھی غالب آ گئی میں پسند نہیں کرتا فلما الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي پھر چاند کو دیکھا بڑا روشن کہنے لگے شاید یہ میرا رب ہے پھر وہ بھی غروب ہو گیا کہنے لگے کہ پھر میرا رب اگر مجھے ہدایت نہ دے میں تو پھر ہدایت نہیں پا سکتا اسی فکر میں صبح ہو گئی فلما را الشَّمْسَ را قَالَ هَذَا رَبِّي ربی أَكْبَر جب سورج دیکھا تو پکار اٹھے اچھا یہ ہوگا میرا رب اس لیے کہ یہ تو بہت بڑا ہے فلم افلک جب سورج بھی غروب ہو گیا تو پکار اٹھے یا قوم انی بری تشریق اے میری قوم میں لا تعلق اور بیزار ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو پھر وہی الفاظ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہے قرآن نے ذکر کیے اور ہم بھی قربانی کرتے ہوئے کہتے ہیں اس اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں سماوات جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام بچپن میں آزمائے گئے باپ کو غصایا تو کیا کہا باپ سے بھی دو بدو گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابا جان یا ابا جان آپ اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان یہ تو آپ کے بنائے ہوئے ہیں ابا جان اب تلاب <عَصِيَّا> شیطان کا نل الرحمان ابا جان آپ شیتان کی عبادت مت کریں نا شیطان تو اللہ کا نا عذاب ہے اِنِّ مِّنَ الرحمن فتكون شیطان ولی <وَلِيَّا> ابا جان مجھے ڈر ہے اگر آپ نے شیطان کا راستہ نہ چھوڑا تو ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر آ جائے آپ شیطان کے ہی دوست بنیں گے خسارے میں رہیں گے کس قدر پیار و شفقت ادب و احترام سے اپنے باپ کو نصیحت کرتے ہیں لیکن شرک سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے ہر گناہ انسان کے انسان کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتا ہے لیکن شرک تو انسان کو بالکل بے وقوف بنا دیتا ہے سب سے بڑا دنیا میں بے وقوف مشرق ہے باپ اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ نہیں کہا بیٹے بلکہ یا ابراہیم کیا کر کے ڈانٹتا ہے یا ابراہیم تنتہی لارجمنک کا ملیہ ابراہیم باز نہ آئے نا تو رجم کر دوں گا پتھر مار کے سنسار کر دوں گا ہلاک کر دوں گا پتھر مار مار ورنہ چھوڑ دے مجھے اور دور نکل جا ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے بھی کہا تھا قال وقومی ما تعبدون قوم سے کہ تم کیا عبادت کر کس چیز کی عبادت کرتے ہوئے کیا ہے یہ تو قوم کہتی ہے نابود ہم تو اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بڑے خوبصورت شکل و صورت والے یہ مجسمے یہ مورتیاں ہم ان کو پوجتے ہیں اور انہیں پر قائم دائم رہیں گے تمہاری باتوں میں نہیں آنے والے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو سنتے بھی نہیں یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو قوم کو یقین نہیں آیا اپنے کانوں پر کہنے لگے کالو اجنا بالحق ام انت من ابراہیم تم واقعی کوئی سچی بات کہہ رہے ہو یا ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو یہ تو سب کچھ نفع نقصان کے مالک یہی ہے کچھ کرے نہ کرے ہم تو انہی سے عقیدت رکھتے ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر قوم کو سمجھانے کے لیے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا یہ ہے آزمائش کہ بتوں کو سب کو توڑ کے مسمار کر دیا صرف ایک بڑے بت کو رکھا اور اس کے عوض جناب ابراہیم علیہ السلات و کو پوری قوم کا سامنا کرنا پڑا دشمن اور وہ بھی عقیدت کے اعتبار سے جب کسی کے عقیدے پر ضرب پڑتی ہے تو کس قدر و وغذ میں قوم ہوگی اگر چاہتے تو ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے لگ جاتے لیکن اللہ نے بچایا غیض و غذب کی انتہا یہ تھی کہ مارو مت پتھر مارتے ڈنڈے سے مارتے ویسے کچھ کرتے تو اکیلے ایک اکیلے ابراہیم نوجوان تھے اس وقت اس وقت نوجوان تھے اللہ نے فرمایا کہ قوم غیظ و وغذ میں ایسی پاگل ہو گئی کہ لگی ابراہیم کو بہت بڑی آگ میں جلائیں گے ایک شخص کو جلانے کے لیے کتنی لکڑی چاہیے دو چار لکڑیاں جلائیں ایک من جلائیں کہتے ہیں یہاں تو ایک عرصے تک نظر مانتے تھے لوگ اور عورتیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو ہم بھی ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں دیں گے اتنی روشن آگ دنیا میں جلائی نہیں گئی تھی جتنی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ روشن کی گئی اور پھر شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی من میں بٹھا کر آگ میں ڈالا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیں توحید پر حرف نہیں آنے دیا اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک نہیں مانا لمحے بھر کے لیے مصالحت نہیں کی چلو کوئی بات نہیں آپ بھی ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں بڑے خوبصورت سے الفاظ لوگ کہہ دیتے ہیں شریعت میں حق اور باطل کے لیے ایسا کہنا کسی صورت جائز نہیں ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے حق تو ایک ہی راستہ ہے دو راستے نہیں ہو سکتے اللہ نے فرمائن سے کہہ دیجئے دیجیے <قس> میرے رب کی قسم کہہ دیجئے کہ حق صرف ایک ہی ہے اور حق کے سوا جو کچھ بچتا ہے سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلاط وسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ اس وقت بھی قوم سے منت سماجت نہیں کرتے اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو مجھے معاف کر دو مجھے میرے پر رحم کھاؤ نہیں ضرورت ہی نہیں ہے توحید اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا توحید کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ اللہ کے سوا نقصان سے کوئی بچا سکتا ہے ان کی کیا حیثیت اور یہ کر بھی گزریں تو آگ اللہ کی مخلوق ہے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے چنانچہ ابراہیم علیہ نے اس موقع پر ایک دعائیا کلمہ زبان سے ادا کیا ابن عباس رضی اللہ نما فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب مکے والوں نے مدینہ منورہ کی نئی چھوٹی سی اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تو لوگوں سے پیغام بھجوایا کہ اب ہم مدینے پر حملہ کر رہے ہیں بہت بڑی تیاری کے ساتھ نام و نشان مٹا دیں گے ان الناس قد جمعو فزاد ہوں ایمانا تو وہ ڈرنے کے بجائے ان کا ایمان اور بڑھ گیا اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ کہے جو ابراہیم علیہ السلام نے وہی الفاظ کہے تھے جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا کیا الفاظ تھے حسب اللہ و نعم ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اللہ نے بچایا کس طرح سے بچایا کہ یہ نہیں اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے بارش برسا دیتا ہواؤں کو حکم دیتا ہوائیں آگ کو اڑا کر ٹھنڈی کر دیتی اللہ حکم دیتا ملک الموت کو سارے دشمنوں کی روح قبض کر لے جاتی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ تو سب چیز پر قادر ہے لیکن جو اللہ نے قدرت کا ایک عظیم کرشمہ دکھلایا اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانے کا واقعہ پیش آیا کہ آگ آگ ہے شولے بلند ہیں تپش حرارت موجود ہے دشمن دور کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں اب ابراہیم کے رونے چیخنے کی اور جلنے کی اور اس کے بعد پھر اس کے خاک ہونے کی ہم جو ہے خاک ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ سب آوازیں سنائی دے گی کچھ بھی نہیں ہوا ابراہیم علیہ السلاطب السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اس سے پہلے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا ایک رواں بھی جلتا ایک رواں بھی جلتا اس سے پہلے اللہ کا حکم آ آگ پر ناروکونی بردوں سلام نالا ابراہی ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا مفسرین کہتے ہیں اگر اللہ یوں فرماتا ہے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا تو ہو سکتا ہے اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ ابراہیم کو ٹھنڈک سے نقصان ہوتا کب کبھی تاری ہو جاتی تو آگ کو اللہ نے فرمایا اعتدال اور سلامتی والی اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کو زندگی میں دنیاوی طور پر جو سکون ملا وہ آگ میں جتنا ملا کبھی نہیں ملا کیونکہ اللہ نے کہا تھا سلامتی اور سکون کا باعث بن جا ایسا لگتا ہے کسی شاہی محل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پرسکون ہیں آگ جل رہی ہے شولے اٹھ رہے ہیں تپش کی وجہ سے پرندہ اوپر سے گزر نہیں سکتا ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت محفوظ ہیں اور پھر خیرافیت کے ساتھ باہر آ بہرحال ہجرت کر کے وطن چھوڑ کے چلے گئے اللہ سے دعا کرنے لگے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حاجرہ کے بطن سے بیٹا عطا کیا اللہ کا حکم آ ایک اور آزمائش جس کا تذکرہ سورہ ابراہیم میں کیوں کہتے ہیں یا اللہ تیرے حکم پر میں نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دیا جہاں پر نہ آدم نہ آدم زاد نہ پانی نہ گھاس نہ اناج نہ پھل کوئی چیز نہیں حکم الہی پر ایسے راضی و رضا کہ بچے اور بیوی کو چھوڑ کر چل پڑتے ہیں وہی بچہ اسماعیل جس کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قبول فرمایا وہی ان کی والدہ محترمہ کہ وہ پانی کے لیے اپنے لخت جکر کو تڑپتا دیکھ کر دوڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح کا حصہ بنا دیا صفا مربع پہ جو دوڑتے ہیں اما ہاجرہ کے دوڑنے کو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا یہی بچہ جب اس قابل ہوا تو اب ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اس کم سن نابالغ بچے پر بھی اللہ کا حکم سمجھ کر جبر نہیں کرتے اللہ اکبر جبر نہیں کرتے اسے بھی راضی کرتے ہیں اس بچے کو بھی لے کر کے مینا کی طرف چلے کہتے ہیں وہی جگہ ہے جہاں پر اب جانور زبا ہوتے ہیں وہی مذبح خانہ ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر وہاں پہنچے اور کیا کہتے ہیں انی انی قال ما ان رائے تو فلم نامی از بہ کا فن درما درا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں تمہاری کیا رائے اولاد باپ کے نقش قدم پر ہوتی ہے باپ کی خوبیاں یا باپ کی خامیاں فطرتن بچوں میں منتقل ہوتی ہیں اللہ اکبر باپ متی فرما بردار ہے اللہ کے حکم کیا آگے ہر حکم پر سر و سجود ہر حکم پر سر تسلیم خم تو بیٹا بھی باپ کے نقش قدم پر بیٹا نے کیا کہا ابا جان اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اللہ کا حکم ہے کہ آپ مجھے قربان کرتے ہیں بتی فالما تو عر ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے آپ اس پر عمل کیجئے ست جی در شاء اللہ منصابری اگر آپ مجھے لٹائیں گے ذبح کرنے کے لیے چھری پھیریں گے اللہ نے چاہا تو میں اف بھی نہیں کروں گا مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے انتہائی خوشی کے ساتھ میں اپنی جان قربان کر دوں گا کائنات میں ایسا منظر پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی خوشنودی کے ذبح کر رہا ہے آج اس قربانی کی یاد میں ہم جانور ذبا کرتے ہیں بے زبان جانور کو اور وہ بھی حلال کمائی ہے یا اس میں کچھ ملاوٹ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے بڑی بڑی مہنگی قربانیاں کر کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس قربانی کا جو اصل مقصد تھا کہ اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کے سامنے وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اللہ تیرا حکم آج اللہ کے بے, بے شمار احکامات ہم پامال کرتے ہیں پس پش ڈالتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں لباس شکل و صورت کاروبار خوشی اور غمی کے لمحات سب ہماری مرضی کے مطابق شریت کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے اور سمجھتے قربانی صرف یہ ہے کہ بڑے بڑے جانور لائیں بہت ساری قربانیاں کریں اور اسے گلیوں میں گھما کر کے اس کی تصویریں بنائیں لوگ کہیں گے واہ قربانی تو اس کے یہاں ہوئی دیکھو انما اتقبل اللہ من المتقین تقوی کے ساتھ عمل اللہ تعالی کیا قبول ہوتا ہے بیٹے کی قربانی اللہ تعالی نے جناب ابراہیم علیہ سے قبول فرمائی اور اس کی جگہ اللہ تعالی نے سے ایک تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا یہاں عقیدے کی بھی ایک بات کہ جناب ابراہیم علیہ اللہ کے پیغمبر ہیں عالم الغیب نہیں ہے لمحے برباد کیا ہونے والا نہیں جانتے اگر ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہوتا کہ میرے بیٹے کی قربانی نہیں ہوگی صرف اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے تو یہ آزمائش نہ ہوئی آج کے دور میں ٹی وی کا ڈرامہ ہوا معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا یہ کہتے نہیں ہیں اور انبیاء کو سب کچھ پتا ہوتا ہے تو پھر یہ تو ڈرامہ تھا کہ ابراہیم تم یوں کرنا بیٹے کو لے کر آنا چھری پھیرنے کی کوشش کرنا ہم کہیں گے بس بس بس بس ہم کامیاب ہو گئے کفری عقیدہ ہے جو یہ کہتا ہے یہ سراسر قرآن کے منافی ہے کفری عقیدہ ہے جو انبیاء علیہ سلاۃ وسلام کی اس قربانی کو ڈرامہ کہے جب حقیقت سب جانتے ہی تھے تو ڈرامہ ہوا نا محاص اللہ سم استفر اللہ جناب ابراہیم نہیں جانتے تھے کہ میری قربانی یعنی بچہ ذبا ہو جائے گا یا بچ جائے گا وہ تو ذبا کرنے کے ارادے سے پورے اخلاص کے ساتھ اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے چھری پھیرنے لگے لیکن یہی چھری جب اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چلنے لگی تو اللہ تعالی نے اس چھری کو بھی ایسے ہی روک دیا جیسے آگ کو روک دیا کہ ابراہیم کا ایک رواں جلنا نہیں چاہیے آگ بھی اللہ کے حکم کے تابے ہے چھری بھی اللہ کے حکم کے تابے ہے ہم اپنے ہاتھ سے کبھی اپنے ہاتھ کو کاٹتے ہوئے زخمی کر لیتے ہیں لیکن جب اللہ چاہے گا تو ہی چھری نقصان پہنچا سکتی ہے اللہ نے حکم دیا چھری نے اسماعیل علیہ السلام کا ایک ریشہ ایک ذرہ جلد کے ایک ذرا سی خراش تک نہیں آنے دی آج ہم اسی اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر قربانی کرتے ہیں تو ضرور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر سال مدینہ منورہ میں قربانی کی ہے لیکن قربانی کی روح یہ ہے کہ ہم اللہ کے تابع فرمان بن جائیں صرف بے, بے زبان جانور زبا کر کے ہی اللہ کو خوش نہیں کر سکتے بلکہ سب سے پہلے اپنی خواہشات کو قربان کریں اپنے نفس کو اللہ کے تابع بنائیں جو سرکش گھوڑے کی طرح ہمیں جدر چاہتا ہے لے جاتا ہے نفس نے چاہا تو ہم نے ڈاڑی مڈا دی خواہشات نے چاہا تو ہم نے یہود و نصارہ میں ٹکنے سے نیچے کپڑے پہننا شروع کر دیے نفس نے چاہا تو ہم نے حلال حرام کی تمیز بالائے طاق رکھ دی جس طرح سے چاہا مال مال بس کمانے لگ گئے نفس نے چاہا تو ہم نے سارے گناہوں کے لیے ہیلے بہانے تلاش کر لیے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی خوش کے لیے قربانی کر قربانی اپنے نفس کی قربانی پہلے پیش کرو اپنے آپ کو اللہ کا مطیف فرما بردار بنا دو جس آدم کے بیٹے کی قربانی ہوئی وہ بھی تقوی والا تھا جس ابراہیم کی قربانی قبول ہوئی وہ بھی تقوی کے بلند ترین معیار پر تھا سرت الحصرۃ النحل چود کے آخر کو کیا آئے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی خوبی اللہ نے بیان فرمائی کانتان ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى سراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا علیک <إِلَئِك> پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان خوبیوں والے ابراہیم کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم نے آپ پر بھی وحی نازل کی کہ انتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی آپ بھی پیروی کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجئے آپ بھی جو ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے ہم تو اپنی ملت کو اپنی ٹکڑیوں میں منقسم کر بیٹھے ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے پیشوا کی جگہ اپنی طرف سے لوگوں کو اپنا پیشوا امام بنا بیٹھے اپنی طرف سے مسالک اپنی طرف سے الگ الگ ٹکڑیوں میں گروہ میں منقسم ہو گئے اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ صحیح مسلک صحیح منہج صحیح دین کسی کے سمجھ میں آ جائے تو امال کی کوتائیاں ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں خوشی ہم اپنی مرضی سے جس قوم کی اچھی لگی اس طرح سے منائیں گے غمی کے لمحات اپنی مرضی سے جس قوم کی جو رسم اچھی لگی لباس اپنی مرضی سے جس طرح کا جو اچھا لگا پھر اللہ کی مرضی کیا صرف نماز میں کیا اللہ کی مرضی صرف جانور کو ذبح کرنے میں اس وقت تک مومن مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر نہ ہو تب جا کر کے وہ مومن ہوگا متقی ہوگا پھر اس کا ہر عمل قبول ہوگا تو اس دور میں آگ آتی تھی قربانی جلا دیتی تھی آج کے دور میں اگرچہ ظاہراً کوئی ایسا پیمانہ قبولیت کا اللہ نے نہیں رکھا پردہ ڈال دیا لیکن خلوت میں تنہائی میں اپنے اعمال پر ایک ایک کر کے ہم چاہے تو کاغذ پہ لکھ کے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق ہے سنت کے مطابق ہے یہ خلاف ہے سوا سے شام تک اپنی مصروفیات کا جائزہ لیں اور پھر دیکھیں کہ کوئی دو چار عمل ہیں جو نافرمانی کی ہیں اور اس پر ہم نے توبہ بھی کر لی یا زندگی پوری نافرمانیوں میں گھری ہوئی ہے اور توبہ کرنے کے بجائے ان اعمال پر ہم ہیر و حجت اور بہانے تلاش کرتے ہیں تو پھر یقین کر لیں کہ پھر قربانی اللہ کیا نہیں جاتی سر سے اوپر بھی نہیں اٹھتی اس لیے کہ متقی نہیں ہے متقی ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حرام کو چھوڑ دے اللہ کی منہیات سے باز آ جائے اگر ہماری زندگی اس سے خالی ہے تو پھر اس کا ماننا یہ ہے کہ قیامت کے دن بہت ساری قربانی والے ایسے ہوں گے جو گوشت اور خون کا انبار دکھائیں گے اللہ ہم نے اتنا بڑا جانور ذوا کیا تھا اتنا اتنا من گوشتا تو اللہ نے پہلے ہی سے واضح کر دیا کہ اللہ لہو محا وا ولا کی تقوا من کم اللہ تعالی تک تمہاری جانور کے تمہاری قربانی کے خون اور گوشت نہیں پہنچتے اس تک تو دنوں کا تقوی پہنچتا ہے جس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو کہ اللہ خوش ہو جائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی اور دو خوبصورت مینڈیات میں قربان کیے اور حجت الوداع کے موقع پر تو گنجائش تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھیج کر یمن سے سو اونٹ منگوائے تھے ترسٹھ اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے باقی اونٹوں کے لیے سیدنا علی کو اپنا نائب بنایا جب سو اونٹ قربان ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کے گوشت کا ایک ایک ایک ایک ٹکڑا ایک ایک بوٹی لے لو اور اسے پکاؤ سو اونٹ سے ایک ایک بوٹی لی گئی اور اسے پکایا گیا آپ نے اس میں سے تھوڑا سا شوربہ پیا اور فرمایا کہ تمام جانوروں کی برکت میں سے کچھ نہ کچھ ہم نے حاصل کر لیا اللہ کے نام پر کیا ہوا جانور زبر کیا ہوا جانور قربان کیا ہوا جانور انتہائی متبرک ہوتا ہے اس کا گوشت خود بھی کھائیں عزیز و قاری کو کھلائیں مانگنے والے کو بھی دیں اسے بھی محروم نہ کریں جو ساحل کے طور پر دروازے پر آتا ہے اللہ تعالی میں قربانی کے اس فلسفے کو کہ ہمیں اپنے دل کو اور اپنے عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے موضوع سے متعلق اگر کوئی سوال ہے کسی بھائی کے ذہن میں تو سوال کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیرن کوئی ایسی میرے خیال سے خاص بات کہیں نہیں میں نے جس میں کوئی سوال اٹھتا ہو علماء کرام بڑے بڑے تشریف لاتے ہیں تو ان سے آپ سوالات پوچھ کے اپنے اشکال کو دور کر سکتے ہیں قربانی کے مسائل سے متعلق چند باتیں ہو جائیں کہ ایسا جانور جو بے عیب ہو جس میں عیب ہو وہ جانور قربانی کرنا چاہیے بے عیب کا معنی لنگڑا لولا نہ ہو کوئی پیر اس کا جو ہے وہ زخمی ہو ٹوٹا ہوا ہو یا آنکھ یا کان پھٹا ہوا چیرا ہوا یا بہت ہی دبلا پتلا ہو اچھا خوبصورت جانور اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رضا کے لیے جو قربانی تم کرتے ہو اللہ کے ہاں اس کا خون اور اس کا گوشنی پہنچتا تقوی اصل تو پہنچتا ہے تو جب تم اچھے جانور لاؤ اور پھر بعد میں کوئی جانور اگر زخمی ہو جائے تو وہ قربان ہو جائے گا انشاءاللہ اس لیے کہ وہ بعد میں ہوا خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اسی طرح سے اگر گنجائش ہو تو ایک گھر کی طرف سے ایک سے زیادہ قربانیاں کی جا سکتی ہیں لیکن شرعاً جو قربانی لازم ہے وہ ایک گھر کے سربراہ کی طرف سے ایک قربانی پورے گھر کے افراد کے لیے ہے اگر الگ الگ ہوں گے تو الگ الگ قربانی مثلاً سب بھائی شادی شدہ الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں ابا موجود ہیں ابا کے گھر بھی آنا جانا ہے تو ابا اپنے گھر اور اپنے بچوں کا جو گھر پہ رہتے ہیں ان کی قربانی کریں گے جو با شادی شدہ بچے ہیں وہ اپنی قربانی خود کریں اور اگر ضرورت ہو اور گنجائش ہو تو پھر الگ الگ ہی قربانی کی جا سکتی ہے اسی طرح قربانی کے گوشت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ کھاؤ بھی اور قناعت کرنے والے نہ سوال کرنے والوں کو بھی دو اور بار بار آگے آنے والے اور سوال کرنے والوں کو بھی دو تو گویا کہ قربانی کا گوشت علماء کہتے ہیں کہ ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں تاکہ وقتاً فوقتاً کچھ دنوں میں آپ اس کو کھائیں پیئیں ایک حصہ عزد و قاری اور رشتے دار کو بھی دیں پڑوسیوں کا بھی حق ہے اور ایک حصہ سوال کرنے والوں کو بھی دیں محروم نہ کریں یہ نہ کہیں تو ان کو تو عادت ہے کوئی بات نہیں تھوڑا تھوڑا سا ان کو بھی دینا چاہیے تو قربانی سے متعلق جہاں اہم مسئلہ قربانی کا ہے وہیں آپ نے فرمایا کہ جب زرحجہ کا چاند دیکھ لو یعنی آج جیسا کہ مغرب کے بعد یہ دوسری تاریخ شروع ہو گئی تو قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخون میں سے کچھ نہ کاٹے نماز عید سے فارغ ہو کر پھر قربانی کر کے اپنے بال اور ناخن کٹوائے یہ اس کی قربانی کی تکمیل ہے اور اگر پوچھا گیا کہ کوئی قربانی ہی نہیں کر سکتا استطاعت نہیں ہے فرمایا وہ بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے اور نماز عید سے فارغ ہو کر بال کٹوائے ناخن کاٹے یہ بھی اس کے لیے قربانی کا ثواب ہوگا آج ہم قربانی تو کر رہے ہیں ہزاروں کی لاکھوں کی لیکن ایک چھوٹا سا امتحان اللہ کی طرف سے کہ ان دس دنوں میں بال و ناخن نہیں کاٹنا ہے جن بالوں کے کاٹنے کا حکم ہے کہ منچے بڑھنے نہیں چاہیے وہ بڑھ جائے گی لیکن یہ حکم ہے اللہ کا یہ امتحان ہے ہمارا اگر ہم قربانی کی قبولیت کے لیے تقویٰ کے متلاشی ہیں تو تقویٰ یہ ہے کہ وہ کام جو کبھی ناپسند ہے اب پسندیدہ ہے ناخن بڑھ رہے ناپسندیدہ عمل ہے اب ناخن کو بڑھنے دے دس دن تک یہی پسندیدہ عمل اللہ کے یہاں ان دس دنوں میں بال نہ کاٹے ناخن نہ کاٹے اور دس دنوں کے بعد پھر پسندیدہ عمل یہ ہے کہ منچے کاٹے داڑھی کاٹنا پسندیدہ نہیں قربانی کر اللہ کے یہاں قبول کرنا چاہتے ہیں تو داڑھی کو چھوڑ دیں اپنے آل پر دس دن کے لیے تو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑے سے شیب بڑھ گئے کہ نماز عید سے فارغ ہو کر کے سب سے پہلے ناجائز اور اللہ کو ناراض کرنے والی قربانی داڑی دیتے یہ کون سی قربانی کے جانور کی آپ نے تو کے ساتھ برائی میں بھی پیش قدمی کر دی تو قربانی کا اصل مقصد جو ہے اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع بنانا ہے اسی طرح سے ان دس دنوں کی یہ بھی عظمت اور فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دس دن بڑے ہی محبوب ہیں کثرت کے ساتھ ان دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے تکبیرات پڑھیں سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ والله اکبر یہ تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد لله كثيرا وسبحان اللہ وبحمده تواصلا یا ویسی اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر تکبیرات پڑھتے رہیں یہ 10 دنوں میں مسلسل ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا 10 دنوں میں وہ بازار جاتے تھے کوئی خریدنا نہیں ہے کچھ لینا دینا نہیں ہے بازار میں کسی سے کوئی وصولیابی اور تقاضا نہیں ہے صرف تقبیرات پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور ان کی آواز سے لوگ بھی تقبیرات پڑھتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ ان دس دنوں میں بلند آواز سے تقبیرات بھی پڑھتے رہیں اور پھر نماز عید کے بعد قربانی ہوگی قربانی کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹنے چاہیے ایک صحابی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی اور مقصد کیا تھا کہنے لگے ہمارے پڑوس میں بیچارے بڑے مستحق ہیں گوشت کھانے کو کبھی نہیں ملتا آج عید کا دن ہے میں نے چاہا کہ سب سے پہلے میں انہیں خوشی دوں تو جانور ذبح کیا گوشت بنایا ان کے گھر بھیج دیا اور خود بھی جلدی پکانا شروع کر دیا اور پھر نبی ضلع وسلم کے ساتھ نماز عید ادا کی اور آ کر کے مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو عید سے پہلے ہی جانور ذبح کر کے اور گوش پکایا پڑوسیوں کو بھی دیا آپ نے فرمایا کہ نماز عید سے پہلے جس نے قربانی, کی اس کی قربانی نہیں ہوئی وہ شرمندہ ہوئے گا تمہارے علاوہ کسی کے لیے ایسا جانور کفایت نہیں کرے گا جس کے کم سے کم دو دانت نہ ہو اس کی عمر دو دانت کی ہو جائے تب وہ قربان ہوگا ہاں اگر بھیڑ یا دمبا اگر فرما اور موٹا ہو تو وہ قربان ہو سکتا ہے دو دانت کا نہ ہو تب بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کے سارے مسائل تفصیل کے ساتھ آپ علماء کے علما سے سنتے رہتے ہیں ان مسائل میں جو اب میں نے ذکر کیا اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں نو مسلموں کو قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے یہ برکت کا گوشت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے سائل اور مانگنے والوں کا ذکر ضرور کیا ہے زکوٰۃ کے مسئلے میں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تم بل معلفت قلوب اگر کوئی اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے اس کی دل جوئی کے لیے لیکن بہرحال علماء کا موقف ہوگا اس میں بہتر یہی ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو نہ دیں اور اسی طرح سے کسائی کو اجرت کے طور پر کھال یا گوشت نہ دیں اور یہ بھی یاد رکھیں ایک اہم مسئلہ یاد آ گیا ایک تو بھائی نے سوال کیا ہے بابا ملنگ ماشاءاللہ یہ ہر جگہ جہاں بھی درست علماء کے پہنچ جاتے ہیں چوتھے دن کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آج بھی ہر سال حاجی چوتھے دن منا میں رکتے ہیں کنکری مارتے ہیں قربانی ہو رہی ہوتی ہے جب وہاں ہو سکتی دنیا, کیوں نہیں ہو سکتی چوتھے دن کی قربانی بھی اسی طرح سے ثابت ہے البتہ افضل پہلے دن کی قربانی ہے جو اصل مسئلہ ہے قربانی کا وہ سن لیں کہ جانور کو تیز چھری سے آسانی سے ذبح کیا جائے سے تکلیف نہ پہنچائیں کند چھری سے اور جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں چند سال پہلے کی بات ہے گائے ذبح کرنے کے لیے قصائی ہمارے پاس آئے دار میں جب میں تھا تو رسی سے عام طور پر پیر باندھتے وہ نہیں نہیں nah, nah, ضرورت نہیں میں حیران تھا میں نے کہا کہ جانور کے پیر باندھے بغیر ایسی کیسے ذبح کرے گا اس نے کہا نہیں nah, نہیں nah, ضرورت نہیں آپ چھوڑ دیں چھوڑ دیں میں وہی کھڑا ہوا تھا اس نے جانور کے پیٹھ پہ پہلے ہاتھ پات رکھا اس کے گردن کو پکڑا اور یوں کر کے اس کے سینگ اور منہ کو جھٹکا دیا کہ جانور نیچے گر گیا اس کے بعد وہ ایک طرح سے نیڈال تھا. اس نے کہا تم نے جھٹکا دیا اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی جو پھانسی دی جاتی ہے اور کیا کیا جاتا ہے گردن کی ہڈی ٹوٹتی ہے کچھ وقت کے بعد انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ایسے کسائی سچ مچ کے ظالم کسائی ہوتے ہیں کہ وہ جانور کو ذبا کرتے ہیں اس سے پہلے ہی اس کی گردن موڑ کے نا اس کی گردن کی ہڈی توڑ دیتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ذبا کرتے ہی جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو توڑتے ہیں اور چھری کے نوک ڈالتے ہیں دیکھیں آپ تاکہ جانور جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے طب کے اعتبار سے بھی کہ جب تک جانور کے جسم کا اچھی طرح خون نہ نکل جائے وہ گوشت نقصان دہ ہوگا اس لیے کہ اس میں خون کے اجزاء رہیں گے اور وہ نقصان دہ تو اطمینان کے ساتھ اسے خون نکلنے دیں جب صرف رگے کاٹی جاتی ہیں اور خون نکلنا شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے ایسا نظام رکھا ہے کہ جسم کے جس حصے میں بھی تکلیف ہو دماغ کو جا کر کے وہ فوراً جو ہے نا وہ جگاتا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے تو دماغ حکم دیتا ہے کہ ہاتھ پیر مارو چلاؤ ہاتھ پیر تو جانور اسی لیے ہاتھ پیر چلاتا ہے خوب زور لگاتا ہے اور پورے جسم سے کھینچ کھینچ کر خون باہر نکلتا ہے اسی لیے بہت سارے قصائی جانور زبا کرتے ہی گردن کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں ایسا بھی نہ کرنے دیں دماغ سے تعلق ختم خون بہی رک گیا حرام نہیں ہوا تو کم سے کم نصف حرام جیسا تو گوشت ہو گیا خون اس کا اندر رہ گیا تو جانور کو زبا کرتے ہوئے اسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کہ جان اللہ کے نام پر زبا کریں وہاں اس کو تکلیف نہ پہنچائیں ہر چیز کے ساتھ فرمایا احسان کرنا چاہیے اور احسان یہ ہے کہ تیز چھری سے ذبح کریں اور ذبح کر کے چھوڑ دیں خود بخود خون نکلے اور جب وہ جانور بالکل ٹھنڈا ہو جائے اب کھال اتاریں علیہ السلام جزاک اللہ خیر جی. قربانی کے لیے کوئی نصاب یا حد مقرر ہے یا نہیں بڑا اچھا سوال ہے بات یہ ہے کہ اگر گنجائش ہو قربانی خریدنے کی تو قربانی کر لیں اس کے لیے وہ نصاب نہیں ہے زکوٰۃ والا کہ جس کے پاس اتنا تولہ ہو اتنے زیورات ہو اتنی زمین ایسی کوئی بات نہیں اگر وہ اس کے پاس مثلاً مثلاً زیورات بھی ہے سب کچھ ہے آمدنی کے ذرائع بھی ہیں لیکن اس وقت اس کے پاس گنجائش نہیں ہے اور آمدنی اتنی ہے کہ وہ قرض اتار سکتا ہے اپنی بہت ساری ضروریات کے لیے بھی قرض لے لیتا ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے لیکن وہ قرض جو اس پر بوجھ ہو اور اتار نہیں سکتا تو ایسے قرض سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے اگر اس وقت مثال کے طور پر اس کے پاس ہیں دو چار ہزار روپے اس نے کہا جی دس ہزار تک کی کوئی چھوٹی موٹی سی قربانی لے لوں یا حصہ ڈال دوں اس نے دو چار ہزار کسے ادھار بھی لے لیا تو انشاءاللہ ہو جائے گا لیکن اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے البتہ رغبت دلائی ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قربانی کرنا فرض نہیں ہے بعض کہتے ہیں سنت ہے اور بعض کہتے ہیں سنت موقع یا واجب ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے تو جس کے پاس گنجائش ہو وہ ضرور کرے لیکن گنجائش نہیں ہے تو یہ معنی نہیں ہے کہ چونکہ اتنا بڑا مکان ہے اتنے زیورات ہیں اتنی گاڑی ہے سب کچھ ہے تو یہ تو ضروریات زندگی ہے انسان ضروریات کے علاوہ اگر کوئی چیز ہو تو اسے بے شک بھیج دے لیکن ضروریات کی چیز تو رہے گی اگر گنجائش نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بال نہ کاٹے ناخون نہ, نہ کاٹے اور نماز عید سے فارغ ہو کر وہ بال کٹوائے ناخون کاٹے اس میں بھی پوری پوری قربانی کا ثواب ملے گا قربانی کا چار دن جیسا کہ ہے ہاں اس سلسلے میں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی جو ہے نا دن دن میں ہونی چاہیے رات میں نہیں کرنی چاہیے شاید یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اثر کے بعد نہ کرے بعض کہتے ہیں اور مغرب کے بعد نہیں کرنی چاہیے رات میں بھی کی جا سکتی ہے دن میں بھی کی جا سکتی ہے تیرہ تاریخ کی شام تک قربانی کا وقت ہے دس تاریخ کی صبح نماز سے عید سے لے کر کے تیرہ تاریخ کی شام تک دن میں کریں رات میں کریں کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے البتہ رات کی تاریخی کی وجہ سے انتظامات میں کمی بیشی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے لائٹ چلی جائے ہو سکتا ہے اتنا تو اس لیے اگر رات میں کرنے کی بجائے دن میں کر لی جاتی ہے لیکن کوئی مذائقہ نہیں اس لیے کہ کوئی ممانعت نہیں ہے کہ رات میں قربانی نہ کرو یہ لوگوں کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہاں تیرہ تاریخ کی مغرب سے پہلے ہونا چاہیے تیرہ تاریخ کے بعد تو پھر وہ چودہ تاریخ آ جائے گی اور کوئی سوال تو نہیں جی جزاکم اللہ خیر الحسن جزا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی کے تمام مراحل میں اس قربانی کی طرح ہر عمل میں اسی طرح کا اخلاص تقوا للہیت پیدا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے اور خامیوں کو خامی سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اضافہ کرنے اور ان کوتاہیوں کو چھوڑنے کے اللہ توفیق دے و و دعوانا الحمد للہ رب العالمین